أما بعد فعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وَقَالَ تَعَالَى وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً وَقَالَ تَعَالَى وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا وَقَالَ تَعَالَى وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وانا خيركم لأهلي او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين گزشتہ چند سالوں سے یہ ہوتا چلا آ رہا کہ جب بھی ہم نے سورہ اسرائیل میں یا تو معراج کے موقع پر ہم نے ان دو رکو کو اپنے جمعے کے خطاب میں شامل کیا جن میں اللہ تعالی نے بارہ احکامات جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ بیان کیے ہیں اور اجمالن جو ہے وہ دس بنتے ہیں جن میں اولین ہے وضاء اور ابو کا اللہ تا ابود اللہ و بل والدین اس سلسلے میں جب بھی ماں باپ کے حقوق سے متعلق بات ہوئی اور ان کے فضائل جو بیان ہوئے والدین کے تو ہر دفعہ یہ مطالبہ آیا اس کے بعد کہ کے حقوق زوجین پہ بھی بات کریں یعنی ہمارے یہاں ایک تصور یہ ہے کانسپٹ یہ ہے کہ ماں باپ کے حقوق میں اور بیوی کے حقوق میں کوئی تضاد ہے کوئی کلیش ہے آپس میں لہذا اس کو جب آپ ماں باپ کے حقوق بیان کرتے ہیں تو عورت کے حقوق دب جاتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ اپنی ازواج کے ساتھ ظلم کرتے ہیں زیادتی کرتے ہیں نا انصافی کرتے ہیں اپنی والدہ کو راضی رکھنے کے لیے والدین کو راضی رکھنے کے لیے یہ تقریباً دو تین سال ہو گئے ہیں اور یہ ایک قرض تھا میرے اوپر میں کہتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ شاء اس کو بات ہوگی دیکھیں کیونکہ کوئی نیا ایشو شروع ہو گیا تو وہ بات پیچھے رہتی رہی بہرحال ارشاد ربانی ہے لوگوں اپنے رب کا تکوا اختیار کرو اپنے رب کی حدود کا خیال رکھو یعنی اتاق اللہ کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے ڈرو در خوف ڈر ہوتا ہے ایک ہوتا ہے بخش اور ابا کوم اپنے رب سے ڈرو اور پھر یہ گتق اللہ اپنے رب سے ڈرو یہ ڈر کے کتنے معنی خوف اور مانوں میں ہے اخشاہ اور معنوں میں ہے اور تقوا اور مانوں میں اللہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے دے کے آدمی کو ڈر لگے وہ ڈر مراد نہیں جیسے بچہ شیر کو دے کے ڈر جاتا ہے ایسے دے کے اللہ سے ڈرو نہیں ان مانوں میں اللہ ڈرنے والی چیز نہیں ٹھیک ہے یہ ڈر مختلف پہلوں کے بارے میں عید کا کلّہ کا ایک ترجمہ کیا گیا ہے کہ کیپ یور ڈیوٹی ٹو اللہ عید کا کلّا اللہ نے جو احکامات جو قوانین جو حدود قائم کی ہیں ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو یعنی انہیں پورا کر یہ جا جا آپ ڈیوٹی دیتے ہیں تو اس ڈیوٹی میں آپ ایسا نہیں کہ ارباب کی شکل ایسی ہے کہ دیکھ کے ڈر جاتے ہیں آپ ڈیوٹی نہ پوری کرنے کے نتائج سے اس لیے ڈرتے کہ تنخواہ کٹ جائے تو جب تاج ہے کہ تنخواہ کے کٹنے سے ڈرو یا یہ کہ پروموشن رک جائے گی یہ ہے کیپ یور ڈیوٹی ٹو اللہ جو اللہ نے تمہارے لیے قوانین وضع کی ہے ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان میں سے اور پھر اس جان میں سے اسی کی جنس کا جوڑا پیدا کیا حضرت ہوا وہ بس امین ہومار اجالن کثیر انسا اور ان دونوں سے پھر اللہ تعالی نے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں پیدا کی گویا عورت بھی پیدائش اسی جوڑے کی ہے اور مرد بھی تخلیق اسی جوڑے کی اسی میں سے اس کی ریپروڈکشن ہوئی ہے عورت کی بھی مرد کی بھی مٹیریل بھی ایک ہے لہذا جنس کے لحاظ سے عورت کم تر نہیں ڈیوٹیز الگ الگ ہے ہمارے جیسا ایک آدمی ہوتا ہے دو ہاتھ ہوتے ہیں دو پاؤں ہوتے ہیں دو اس کی آنکھیں ہوتی ہیں دو کان ہوتے ہیں لیکن ایک مینیجر ہوتا ہے ایک مزدور ہوتا ہے جنس کے لحاظ سے نہ یہ افضل ہے نہ وہ افضل ہے یہ بھی انسان ہے وہ بھی انسان ہے ڈیوٹی کے لحاظ سے سینیئرٹی اس میں ہوتی ہے اسی طرح عورت اسی جنس میں سے وہ بھی اللہ کی بندی ہے لیکن یہ کہ ان کی ڈیوٹیز الگ علاق الگ اس کے اور اس کی فیلڈ اور ہے مرد کی فیلڈ اور ہے نبی والام اللہ کے قوانین کے معاملے میں اللہ سے ان کی اس کی حدود کا پاس کرو اس اللہ کی جس کا ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو یعنی اگر عورت تمہارے گھر میں آئی ہے تو کسی کے واسطے سے آئی ہے اور گرنٹر کون بنا ہے اللہ جامن کون ہے اللہ اسی کی خاطر ایک عورت نے ایک عورت بچی کو پیدا کیا اور اتنی تکلیف ہوئی ہے اسی جتنے میری اماں کو ہوئی ہے بچہ جنتے ہو جب مرد کو جنتی ہے ماں تو جتنی تکلیف ہوتی ہے عورت کو جننے والے کو بھی اتنی تکلیف ہوئی ہے اور اس مرد کی ماں نے کو اٹھارہ مہینے پیٹ میں نہیں رکھا عورت کی ماں نے بھی اس کو اٹھارہ مہینے مہینے پیٹ میں رکھا اور اس نے بھی اس کی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں کی ہیں اور اس نے بھی اسے جو ہے وہ گیلی جگہ پہ خود سو کے اسے سوکھی جگہ پہ سلایا وہ جو مشقت مرد کی ماں کرتی ہے عورت کی ماں بھی وہ کرتی لیکن سب کچھ کرنے کے بعد اس نے اللہ کے نام پر اسے تیرے حوالے کر دیا تو زامن کون ہے اللہ اور جب کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو آدمی پکڑتا کس کو اجاز اللہ لہذا احادیث میں یہ واضح طور پر آیا کہ قیامت کے دن عورت کے ساتھ جو بے انصافی ہوگی اس کا استغاثہ اللہ کی طرف سے آئے گا اب آپ بتائیے انتہائی اہم معاملہ والارحام ولحان و تقل الزی تصا النبی یہ جو رشتے جڑے ہیں ان کا خیال ہے اگر تیری ماں لڑکی کی ساتھ بنی ہے تو لڑکی کی ماں تیری بھی ساتھ بنی یہ برابر کا رشتہ ہے تیری ماں اس کی مدر لا اور اس کی ماں تیری مدر ان تیری ماں اس کی ماں بن گئی اور اس کی ماں تیری ماں بن گئی ٹھیک اب یہ رشتے تم نے نبھانے ہیں اور کیوں نبھانے ہیں ان اللہ رقیبہ اللہ تمہاری نگرانی کا اور میں کو کیا کہتے ہیں مراقبرک مراقب, مراقب رادار روڈ کو رادار کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا ہے نگرانی کی جا رہی ہے اللہ نے ایسے ہی نہیں رشتہ جوڑ دیا بلکہ اللہ نگرانی بھی کر رہا ہے کہ تم میں سے کوئی کسی پر زیادتی نہ ہلاکت ہے ریل ہے بربادی ان لوگوں کے لیے جو تفیف کرتے ہیں تفصیل کیا ہوتی ہے اللہ زینے کا علو عالنا سے یس وہ لوگوں سے وصول کرتے تو پورا ماپ کے پورا تول کے وصول کرتے ہیں وہ ایزاب اور جب ان کو ماپ کے دیتے ہیں اور وہ یا تول کے دیتے ہیں یخسرون سے رول کم دیتے ہیں. اس سلسلے میں شاہ فرمایا والا ہُن مسل اللہ جی آلئی ہین بل جتنے عورت کے فرائض ہیں اتنے ہی مرد کے فرائض ہیں لو جتنے عورت کے فرائض ہیں اتنے ہی عورت کے حقوق بھی ہیں یعنی yani تم فرائض کا تو تقاضا کرتے ہو لیکن اس کو حقوق دینے کے تم تیار نہیں والا ہن مسل اللہ جی آل جتنا ان کے اوپر ہے پتر ہی ان کے حق میں اگر وہ تیری دیندار ہے تو کا بھی دیندار ہے لہذا اگر تم چاہتے ہو کہ وہ اپنے حقوق پورے کرے تو تم بھی اپنے حقوق پورے معاملات ہیں آئلی زندگی یہ اتنی اہم ہے کہ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں تفصیل سے بیان نہیں کیا ہے یہ کہا کافی مسلات نماز پہن کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں کس طریقے سے پڑھنی ہیں میرے نبی سے بات کر ماں تم رسول میں نے جنرل پاورا فٹارنی دے دیا ان کو مختار عام دے دیا اپنے نبی کو وہ تمہیں جو سکھائے اس طرح سے پڑھو لیکن جب بات آئی گھریلو معاملات تو اللہ نے تفصیل نہ کا پوری پوری صورتیں سوریہ طلاق سور تحریم سورہ نسا ڈن سورت کا نامی رکھ دیا انشا سور الحزاب سور ان نور سوریہ المران سوریہ ان میں مختلف مقامات پر مختلف انداز اللہ تعالی بیان بیانے ایسا <تصفح> اب یہ اتنا ہے معاملے اس لیے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی تو بیویاں ہیں نا لہذا وہاں بھی کوئی حکم چاہیے لہذا اس معاملے میں اللہ نے خود فیصلہ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو وہ اکیلے تھے متوحش ہو گئے گھبرا گئے کوئی اپنے جیسا نظر نہ آیا پوش نہ ہوا ان کو اپنے آپ کو حالات کے ساتھ وہ مساہمت نہ کر سکے پریشان پھرتے تو اللہ نے کیا کیا ان کی ماں پیدا نہیں کی ان کی بیوی پیدا کی جنت ماں کے پاس ہے اور سکون بیوی کے پاس کیوں نے یس کو نہیں تاکہ اس سے سکون حاصل سکے پھر فرمایا ان خالحا یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے تو اس نے تمہاری جنس میں سے تمہاری دیویاں پیدا کی اور ان کے اندر تمہارا سکون رکھا وا جال بہین کم اور تمہارے درمیان مودت و رحمت پیدا کر دی جسے شادی کے بعد تھی دیکھا شادی سے پہلے تک نہیں. پردیش میں چار چار پانچ پانچ ہاتھ اکٹھے رہتے ہیں. یعنی وہ بھی ماں باپ کو بھولاتی اس لیے کہ جالا بہین کو موت اس کے لیے اس میں موت رکھ دی اس کے لیے اس میں رکھ دی اور یہ ایک گھر بسانے کے لیے بہت ضروری ہوتا گھر کہتے اس کو ہے جس میں سکون ہو اس لیے گھر کو کیا کہتے فرمایا یہ اس کی آیات میں سے ہے انجال الاق ممبے کم سا کا نام اس نے تمہارے گھر میں سکون رکھا ہے سکن اسی کو کہتے ہیں جس میں سکون ہو جس میں سکون نہ ہو وہ گھر ہو سکتا ہے سکن نہیں ہو سکن وہ ہوتا ہے جہاں سکون ہو اور سکون وہاں ہوتا ہے جہاں بیوی بی ہو ان کے جو حقوق ایک دوسرے کے ذمہ پڑتے ہیں مرد کے لیے یہ کہہ دیا گیا پہلے میں کر چکا ہوں گے اگر عورت کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو اللہ اس کی طرف سے استغاثہ کرے گا کیس اللہ کی طرف سے آئے گا اس لیے کہ گرنٹر اللہ تھا جامن اللہ تھا عورت جو ہے وہ اللہ کے آج کے پا کو پکڑے نہیں میرا کچھ کر میرے ساتھ ظلم ہوا تیرے نام پہ مجھے دیا گیا تھا کسی نے بیچا نہیں عورت کے حقوق میں کمی بیشی کرنے والا قیامت کے دن فالج زیادہ پیدا ہو آپ بتائیے قیامت کے دن تو بڑی پھرتیاں چاہیے وہ پول سرات پار کرنا ہے اور حساب کتاب کا سامنا را آدمی فالج زدہ ہے تو کیا کرفیت کہیں رمی جمار کے اندر کوئی فالج زیادہ آدمی کمزور کو بوڑھا پھنس جائے تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے تو وہاں جہاں ساری مخلوق کھڑی ہوگی پھر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں اچھا وہ ہے یا اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے گھر والوں سے مراد بیوی بچے وہانا خیر اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ڈائریکٹ حضور کے گھر والوں میں ماں باپ تو نہیں تھے وہ تو بہت پہلے فوت ہو چکے تھے بیویاں تھیں لوگوں تمہاری شکایتیں میرے پاس آتی ہیں یعنی تمہارے گھر والے آ کے شکایت کرتی ہیں یاد رکھو تم میں اچھا وہ ہے جو گھر والوں کے لیے اچھا ہے بڑی سیدھی سی بات ہے اگر کوئی آدمی دیکھے اگر کہیں آگ ہے تو جو چیز اس آگ کے سب سے زیادہ نزدیک ہوگی وہ سب سے زیادہ گرم ہوگی اور اگر کہیں برف رکھی ہوئی ہے تو جو چیز سب سے زیادہ قریب ہوگی برف کی وہ زیادہ کھنڈی ہوگی اگر تم اچھے ہو تو تمہاری اچھائی کی سب سے زیادہ حقدار یا تمہاری اچھائی کی جو ریفلیکشن ہوگی سب سے پہلے کس پر ہوگی بیوی بچوں پر ہوگی ایک گھر میں وہی ہوتے ہیں اگر تم حلیم مستدہ ہو مسکرا مسکرا کے باتیں کرتے ہو تمہاری تو میں بڑی انکساری ہے تو اس کے سب سے زیادہ مستحق گھر والے یہ تو نہیں کہ تم باہر تو بڑے مسکراہ مسکراہ کر بڑے اکرام کرتے گھر والوں کے لیے ڈکٹیٹر بنے ہو گھر میں جاتا پشاب خطا ہو جاتا بچوں سب سے زیادہ تمہارے حلم کے حقدار ہو اگر تم اچھے ہو تو تمہاری اچھائی کے سب سے زیادہ جواب وہ ہونے لگے باقاعدہ حقوق متعین اس کے لیے یہ کہا گیا کہ وہ نفلی روزہ مرد کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکے اور اگر اس نے نفلی روزہ رکھ لیا ہے تو اس کا شور یہ حق رکھتا ہے کہ کسی وقت اسے کہہ کہ کے روزہ توڑ دو ٹھیک ہے اسے یہ روزہ توڑنا ہوگا چاہے وہ بعد میں اس کا کفارہ رکھے اس کی قضاء رکھے کی کذا ہوگی اس پہ ایک روزہ لیکن روزہ توڑنا ہوگا اور ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو روزہ چڑوایا ہے ٹھیک ایک طرف یہ حق ہے دوسری طرف یہ حق ہے کہ کوئی مار تین راتوں سے زیادہ مسلسل عبادت نہیں کر سکتا ساری رات اور تین دن سے زیادہ نقلی روزہ نہیں رکھتا چوتھے دنوں سے چھوڑنا ہوگا یہ باقاعدہ کریمنل کوڈ آف کریمنل اسلام اگر فاروق رضی اللہ رضلا تعالم کے زمانے میں یہ قانون بنایا گیا اور اس پر اجماع ہوا باقاعدہ شورا ایک عورت آئی اور میرے فاروق اجلا سالان بیٹھے ہوئے تھے عدالت لگی ہوئی تھی صحابہ شورا بیٹھی ہوئی تھی ایک عورت آئی اور اس نے آ کے کہا کہ میرا شوہر بہت اچھا سارا دن روزہ رکھتا ہے ساری رات اپنے رب کے سامنے کھڑا رہتا فرمایا تو تو بڑی خوش بخت عورت ہے نصیب والی ہے اس نے تھوڑی دیر سکوت کیا پھر اس نے کہا کہ میرا شوہر اللہ سے بہت محبت کرتا ہے سارا دن روزہ رکھتا ہے ساری رات رب کے سامنے کھڑا رہتا ہے قیام اور سجود میں گزارتا آپ نے پلٹ کر کہا کہ ایسا شوہر تو کسی مقدر والی کو نصیب ہوتا ہے اس نے تیسری دفعہ تھوڑی دیر سے سپوت کرنے کے بعد پھر یہ بات دہرائی کہ میرا شوہر تو اللہ ہی کا بندہ ہے سارا دن روزہ رکھتا ہے ساری رات رب کی عبادت کرتا آپ نے اس کے مرد کی توسیع کی تعریف کی وہ خاموشی سے چلی عبداللہ اپنے مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے غور کیا یہ عورت اپنے شوہر کی شکایت کر کے گئی ہے آپ نے فرمایا آواہ ہی دیکھی واقعی اس نے یہ کام کیا ردو بلا بلاؤ اس کو بلایا گیا آپ نے فرمایا کہ یہ آدمی کہہ رہا کہ تو نے اپنے شوہر کی شکایت کیا تو اس نے کہا حضور میں نے کیا کیا ہے میں نے یہ تو کہا کہ سارا دن روزہ رکھا ساری داخلہ آپ کی عبادت کرتا ہے میں کہاں گئی ہوں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا کہ بیماری تو نے پکڑی ہے تو علاج بھی تو تجویز کر اس کے شور کو بلایا گیا انہوں نے کہا کہ امیر المومنین اللہ نے چار بیویوں کی اجازت دی ہے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس مرد کی چار بیویاں ہیں تین بیویوں کی جگہ جو خالی ہے وہ تین دن روزہ بھی رکھ سکتا ہے مسلسل اور تین دن عبادت بھی کر سکتا ہے رات لیکن چوتھا دن اور چوتھی رات اس عورت کی قانون پہ بند کر دیا گیا اس کو کہ چوتھا دن وہ نسلی روزہ نہیں رکھے گا اور چوتھی رات وہ ساری رات عبادت نہیں کرے گا جو معمول کی حضور کی عبادت ہے تیسرے پیر کر ہے اسلام ایک تول ہے ایک تکڑی اندولن کتاب ابل میزان اس نے کسی کی حق تلفی نہیں کی بیوی کا حق بیوی کو تول کر دو پورا چور کا حق چور کو یہ حقوق الزوجین کی بات ہو مرد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک مرد کا پورا جسم زخمی ہو ایک زخم ہو اور عورت ساری زندگی اس زخم کو زبان سے چاٹتی رہے تو بھی مرد کا حق ادا نہیں کر سکتی اور آپ نے فرمایا ایک اونٹ تھا بکھرا ہوا تھا لوگوں نے کہا کہ بابلہ ہو گیا لوگ بھاگے پھرتے تھے جس گلی میں اونٹ گستا تھا لوگ دوڑ کے دروازے بند کوئی ادھر باغ کو ادھر باغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تو گا حضور اس طرح مت جائیے ایک باولا اونٹ ہے بے ہوا آپ نے فرمایا چھوڑ دو اب جب وہ اونٹ آیا تو حضور کو دیکھتے اس نے سر نیچا کر دیا اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر لا کے اس نے سر اپنا رکھا گویا سجدہ کیا صحابہ نے یہ ماجرا دیکھا تو انہوں نے کہا کہ حضور یہ اونٹ ہے اس نے آپ کو سجدہ کیا ہے ہم زیادہ حقدار نہیں کہ آپ کو سجدہ کریں آپ نے فرمایا وہ تو حیوان ہے جانور ہے تم جانور ہو انسان کے لیے سوائے اللہ کی ذات کے کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے اگر کسی کو جائز ہوتا سجدہ تو عورت کو یہ حکم دیا جاتا کہ کش کو سجدہ کیا آپ بتائیے اسی لیے کہتے ہیں مجازی خدا یعنی مجازت اگر اجازت ہوتی تو اس کو سجدے کے جا عورتوں نے شکایت کی کہ مرد جہاد بھی کرتے ہیں انفاق بھی کرتے ہیں فلاں کام بھی کرتے ہیں لہٰذا وہ تو درجات میں بڑھ گئے شہید ہو جاتے ہیں اللہ کی راہ میں تو جنت میں چلے جاتے ہیں ہمارا کیا آپ نے فرمایا اگر تم اللہ پر ایمان رکھتی رہو نماز ادا کرتی رہو زکات ادا کرتی رہو اور اس کے دیگر جو فرائض ہیں اللہ کے ان کا پورا کرو اور اپنے شوہر کی فرما بردار رہو اس حال میں کہ شوہر مرے تو تم سے راضی ہو تو قیامت کے دن جنت کے جس دروازے سے چاہو تم چلی جاؤ من کن <كُنَّة> من یا فعال اور تم میں بہت تھوڑی ہوں گی جو یہ کریں گی یعنی سے معمولی چیز میں سمجھو کو یہ تو کوئی چیز نہیں یہ بہت اہم چیز ہے لہذا مرد کے لیے عورت کے کچھ حقوق ہیں جن کو پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہے جو حقوق اللہ نے عورت کو دیے ہیں ٹھیک ان کو کسی کی ماں سسپینڈ نہیں کر سکتی اللہ نے جس طرح نماز فرض کی ہے اور میری ماں کو سسپینڈ نہیں کر سکتی اسی طرح جو عورت کے فرائض میرے جمعے نگائے ان کو میری اماں نہیں سسپینڈ کر سکتی مجھے انہیں دینا ہوگا تو جان چھٹی ورنہ ماں قیامت کے دن بھاگ جائے گی یوم اب المر امین رقی و ام ہی و ابی و صاحب جو فرائض بیوی بی کے میرےج میں مجھے ادا کرنے ہیں اور ان میں سب سے پہلا فرض ایک گھر دینا ہے بیوی بی کو بیوی بی کا حق ہے کہ اس کو ایک گھر دیا جائے وہ اپنے گھر میں آتی ہے کے نو من ہے تو من بج اپنی استطاعت کے مطابق وج کا مطلب ہے کد یو جد ان جو تمہارے پاس جتنی رقم ہے جتنی استطاعت ہے جو تم افورڈ کر سکتے ہو اسے کچی سوسیوں کا گھر بنا سکتے ہو تو اسے بنا کر دو لیکن اس کا گھر ہونا چاہیے حضور کی گیارہ بیویاں تھیں تو گیارہ حجرے تھے ایک حجرے میں کام دو ہجرا ذرا بڑا کر تو دو ایک نگر لیتا ہوں نہیں ہر بیوی کو اس کا گھر دیا ہے نا چاہے چھ بائی چھ کا دیا لیکن اس کا اپنا ہجرا ہے اور اس بیوی کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ دوسری بیوی کا سالن بھی اپنے گھر میں آنے دیتی ہے کہ نہیں آنے دیتی جب حضور کی باری ہوتی تھی اگلی بیوی کی تو کوئی دوسری عورت آپ کی کوئی دوسری بیوی اس بیوی کے گھر میں سالن نہیں بیچ سکتی تم اسے اچھا بتاتی ہو جب تیرے گھر باری ہوگی تو کھلا لینا میرے گھر میں میرا پکا ہوا کھائیں گے گھر آپ دیکھتے نہیں. بچی جب بچپن میں ہوتی ہے تو کیا کرتی ہے بچہ پسٹول اٹھایا ہوا گولیاں چلا رہا ہے گوڑا چلا رہا ہے اور کیا بچی کیا کرتی ہے بچی بیٹھ کے دو چار کپڑے رکھ کے ہانڈی رکھ کے چمچہ رکھ کے گھر بنا رہی ہوتی ہے اس کی فطرت میں ہے گھر وہ گھر مانگتی اور وہ گھر اس کا گھر ہونا چاہیے جس میں اس کی مرضی چلے آپ دیکھیں آدمی جب تک شادی نہیں کرتا الگ خاندان نہیں بنتا وہ ابا کے گھر میں رہتا ہے ابا کے شناختی کارڈ کے نمبر کا حوالہ دے کے اس کا شناختی کارڈ بن سکتا ہے اپنا اس کا نہیں بن سکتا چاہے وہ کسی کمپنی کا مینیجر ہو شادی نہیں کی تو اس کے لیے ہیڈ آف دی فیملی کا فارم فل اپ نہیں ہوگا ہیڈ آف دی فیملی ابا ہوگا اور ریلیشن ٹو ہیڈ آف دی فیملی بیٹا لکھا جائے گا ہاں جب اپنی شادی کرے گا تو پہلا فارم فل اپ کرے گا تو ہیڈ آف دی فیملی وہ اور اس کے بعد اس کی جو ڈیپینڈنٹ ہے اس کی بیوی آئے گی اور پھر کہا جائے گا کہ اس کا رشتہ کیا ہے جی ہیڈ آف دی فیملی کے ساتھ بیوی اب ایک نیا خاندان بننا شروع ہو ایک نیا خاندان آپ دیکھیں ایک سیل ہے سیل سے ریپروڈکشن ہوتی ہے سیل اپنی ساری سلائی سے اگلے سیل کو دے کے اسے انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں اب اگلا سیل اپنا فنکشن کر رہا ہے اگر پچھلا سیل اگلے کو ٹھیک طریقے سے پروڈیوس نہ کرے تو کینسر ہو جائے اور ہمارے گھروں میں اس وقت کینسر اسی وجہ سے ہوا ہوا آپ جب بھی ایک ادارہ بناتے ہیں تو آپ کو اسے اختیارات منتقل کرنے پڑتے ہیں ورنہ بنایا کیوں تھا آپ نے ایک صوبائی گورنمنٹ بنائی ہے صوبائی اسمبلی بنائی ہے آپ کو اسے کچھ نہ کچھ اختیارات دینے ہوں گے گورنمنٹ ٹھیک اپنی جگہ ہے لیکن آپ نے صوبائی حکومت بنائی ہے تو اس کو کچھ اختیارات دیں گے آپ قومی اسمبلی بنائی ہے تو قومی اسمبلی کو کچھ اختیارات دیں گے آپ جہاں آپ ادارہ بنا دیں اور اختیارات نہ دیں وہاں جنگ چلتی رہتی ہے کیا ہو ہوا ہمارے پریسیڈنٹ پرائم منسٹر کی جنگ کیوں ہوگی اختیارات کی جنگ پارلیمنٹ اپنی بالا بستی کے لیے لڑکی ہمارا بھی تو اختیار ہے کیا نہیں سپریم کورٹ اپنے لیے کہہ رہے ہمارا بھی تو اختیار ہے کیا نہیں مسئلہ یہ کہ جب آپ نے ایک ادارہ بنایا ہے آپ کو اسے اختیارات منتقل کرنے ہوں گے گورنر بنانا ہی نہیں اگر بچے کا گھر بس آنا ہے اور کہتے ہیں جی بچے نے گھر بسا لیا تو بچے کو گھر دو ورنہ بیاہ نہیں کیوں تھا اگر بچے کو اس کے اختیارات منتقل نہیں کرنے تھے بہو کو اس کے اختیارات نہیں دینے تھے تو اس کو اللہ کی بندی کو لائے کیوں تھے تو بچی کو بچپن سے ماں یہاں سی بات ہوتی ہے کہتے اپنے گھر جا کے یہ کرنا اپنے گھر جا کے یہ کرنا جب چہرہ گھر ہوگا نا پھر دیکھوں گی بچی سوتے کرتی ہے کسی کے گھر میں بیڈ شیٹ دیکھتی ہو کہتے میں اپنے گھر میں ایسی جا کے سجاؤں اور اپنے گھر میں ایسے برتن میں سجاؤں اور اپنے گھر میں جب یہاں آتی ہوں پتا چلتا گھر کا ہے سونے کی ایک چار پائی ہے میاں بیوی کے درمیان کبھی بھی کوئی کلش نہیں ہوتی یہ کلش جو ہوتا ہے جس میں مرد فٹ بال بنتا ہے وہ اختیارات کی جنگ ہوتی ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ میری جنت میری ماں کے قدموں میں ہے میری بیوی کی جنت میری ماں کے قدموں میں نہیں مرد عام طور یہ سمجھتا ہے کہ یہ جتنی عدیشیں آئی ہیں نا ماں کے بارے میں ہم اللہ تھو قرآن وادات اور جتنی عیتیں آئی ہیں قرآن کی یہ ساری میری اماں کے بارے میں آئی عورت اور اس کی اماں نے تو نہ اسے پیٹ میں رکھا ہے نہ اسے تکلیف ہوئی ہے جنتے ہوئے نہ اس نے اسے پالا ہے یہ ساری عدیشیں یہ ساری آتے میری اماں کی جب عورت کا گھر ہوگا مرد کا گھر ہوگا ٹھیک ایک گھر بسانے کے لیے عورت کی ماں نے قربانی دی ہے نا اپنی بیوی اس نے اپنی بچی کو دے دیا ایک گھر بسے اپنا حصہ اس نے دیا ہے آدھا حصہ عورت کی ماں دے گی آدھا حصہ مرد کی ماں دے گی ایک گھر بسے گا عورت کی ماں نے قربانی دے دی ہے مرد کی ماں دینے کے لیے تیار نہیں اچھا اب وہ اس عورت کا گاری نہیں تو عورت کی ماں جب آئے گی تو اسے ڈیو ریسپیکٹ ملے گی نہیں ٹھیک ہے نا جی اگر آپ چاہتے ہیں نکاح نامہ جو ہے اس میں عورت نے مجھے قبول کیا میری اما کو قبول نہیں کیا پڑھ کے دیکھ لیں آپ ذرا اپنے نکا نامے کھولیں میرے بھائیوں کو قبول نہیں کیا اور ان کے پندرہ بیس بچوں کو قبول نہیں کیا یہ ون ٹو ون معاملہ ہے وہ میری ذمہ دار ہے اپنی ماں کا میں خود ذمہ دار ہوں. میں کیسے بندوبست کرتا ہوں اس کے آرام یہ میری ذمہ داری ہاں میں عورت کی ماں کا خیال رکھوں گا تو وہ میری ماں کا خیال رکھے اب معاملہ آ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے اور رشتہ داروں کا تم خیال کرو گے انہوں پروٹوکول دو گے تو تیرے رشتہ داروں کو وہ پروٹوکول دے تم چاہتے ہو تیری اماں آئے تو عورت بچ جائے اور تیرے عزیز آئے تو جناب علی کو ڈھیر لگا دے چیزوں کو دوڑی دوڑی پھر اور جب اس کی ماں آئے اور اس کے جب عزیز آئے تو تو ناک ماتھے پہ را کے لے اور کہ جی روز آ جاتے وہ اپنی بیٹی کے گھر آئے اور اس گھر پر اس عورت کا بھی اتنا ہے جتنا تیرا ایک بات عورت کے ذمہ میں ہوں میرے ذمہ عورت ہے یہ جو مائیں اماں کو اگر آرام چاہیے تو اختیارات منتقل کر دیں اور ریٹائرڈ ہو کے اور انگیز بادشاہ کی طرح مسلح پہ بیٹھ کے اللہ اللہ دولے ہوئے کپڑے اسے ملیں گے کھانا وقت پر ملے گا اسے رات کو مٹھی چاپی بھی کی جائے گی اماں بیٹھ کے اللہ اللہ کرے نفل پڑے کوئی پڑی ہوئی ہے تو چار سپاہے قرآن کے روز پڑھ دیا کرے تصبیہات کرے آرام کرے اما اما کیوں گوبر میں سر دیتی ہے اس لیے کہ یہ اختیارات بڑی بری چیز ہے غلام شاہ خان بھی اپنی مرضی سے ریٹائر نہیں ہوا یہ اختیارات چیز اماں ان سے ہٹنے کا لئے تیار نہیں آپ کہہ دیں بہو کو کہ یہ تیرا گھر تنبھال میں تیرا انتظار کر رہی تھی اور اب میں اللہ اللہ کروں گی میری قبر سامنے میری عمر ختم ہو گئی ہے مصیبتوں میں گزری ہے وقت کرتے گزری ہے اب میں اللہ, اللہ کروں گی آپ جیسے وہ سب کو سنبھالتی ہے کہ نہیں سنبھالتی کہیں تو صحیح تیرا گھار ہے تیرا گھر نہیں اما بالکل استعفی دینے کے لیے تیار نہیں بچہ جو ہے بچہ سارا دن پنڈی شہر میں جناب کو کوئی فکر نہیں ہوتی آدھا گھنٹہ بہو کے پاس بیٹھ جائے بس پریشانی ساتھیوں ہو رہی ہیں ہمارے خلاف صدارتی مال کے اندر یہ دیکھیں جی یہ جنم مرید ہو گیا جی اور شور کو کہا جا کے اپنے بیٹے کو سمجھاؤ بتاؤ کہ تم کسی زمانے میں کتنے جل قسم کے شوہر تھے وہ تو ایک طرف لے جا کے بیٹا دیکھو جب ہم سے نا تو ذرا سا سالن میں مرچ نمک کم ہی جاتی ہوتی تھی تو میں پوری ہانڈی اٹھا کے گلی میں پہنک دیا کرتا تو غوری میزائل کی طرح لہذا تم ذرا تھوڑے سے رکھو ٹھیک ہے نا جی اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کوئی حساب سے انہوں نے کسی سے جا کے پوچھا کہ سرکار وہ آپ کی بھینس بیمار ہوئی تھی تو آپ نے اسے کیا دیا انہوں نے کہا جی مٹی کا تیل دیا وہ گئے انہوں نے جا کے اپنی بھینس کو مٹی کا تیل دیس مر گئی بڑے غصے میں واپس کہا میں نے تمہیں کہا تھا تمہاری بہنس بیمار ہوئی تھی تم نے اس کو کیا دیا تھا تم نے کیا کہا کہ میں نے کہا مٹی کا تیل انہوں نے کہا میں نے مٹی کا تیل دیا تو بہن مر گئی انہوں نے کہا مر تو میری بھی گئی تھی لیکن تو نے پوچھا تھا اب کا کہ پھر نتیجہ کیا نکلا تھا اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا یہ بیٹے کو نہیں بتانا کہ تیری اما کو دو دے کے میں جو کر چکا ہوں لہذا یہ فکر ہوتی ہے بیٹھ گیا تو اختیارات ہمارے یہ چیننے کی کوشش ہو رہی ہے یہ زن مریض بن گیا اس کو ایسے رکھنا ہے اس کو ایسے رکھنا ہے سارا مسئلہ یہ آپ جتنے کیسز ہمارے پاس یہاں آتے ہیں ہوتا کیا شادی کی ہے ابھی روختی نہیں ہوئی ایک مہینہ ہوا طلاق دے دی ابھی رختی بھی نہیں ہوئی کیوں جی امی نے مجبور کیا ابے نے مجبور کیا تھا اللہ پر اب کیوں آئے اب جی رجوع کرنا ہے جی. یہ کیا ہوا گھر بیٹھی کو طلاق بھی دے دی اب گھر بیٹھی کو آپ نے رجوع بھی کرنا ہے کیا پہلے کیا خامی تھی جو آپ اس نے درست کر لیے شادی کر کے تین مہینے کے بعد یہیں سے طلاق بھیج دیے کیوں جی اما نے کہا کہ جی اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو تو اما سودے میں ہے کہاں سے میں کہا تو تیرے ساتھ ہوں آپ یہاں یو اے میں دیکھیں گے ہر دوسرا آدمی چلتے ہوئے باتیں کر رہا ہو در کڑی نگا رکھے چلتے ہوئے آدمی کو دیکھیں وہ کیا کر رہے تھے وہ اما کے ساتھ باتیں کر رہے تھے اما کو سمجھا رہے تھے بیوی کو سمجھا رہے تھے خدا کا واسطہ ہے کوئی ترس کرو میرے میں باہر سے بھی آگ میں ہوتا ہوں اندر سے بھی آگ میں ٹفن اٹھاتا ہے اور چلنا شروع ہوتا ہے دس کلو ہے چل کے لیکن نتیجہ کسی دن گاڑی کے نیچے آ ہر دوسرا آدمی چلتے ہوئے اپنے سے باتیں کرتا ہے اور ہر تیسرا آدمی طلاق دے کے رجوع کر چکا ہے وہاں والوں کو اما کو کوئی پتا نہیں اما کو دو سال یہاں لگا لا کے آدمی یو ای میں لگوائے اسے پتہ چلے پردیش کیا ہوتا ہے یہاں چھوٹی سی بات بھی بہت بڑی ہوتی یہاں کے پانی میں سوچے انہیں کوئی احساس نہیں بیوی نے ذرا سی بات پہ ایک پلیٹ ادھر سے ادھر ہو گئی ماں کہہ رہی ہے کہ وہ اپنی ماں کو دے آئیے دیکھیں مسئلہ کیا اطلاع کس پہ ہوئی ہے ماں کو کہ وہ پلیٹ جو لڑکی ہے بہ ہے وہ اپنی ماں کو دے ہے اچھا جی آگو کہ میں نہیں دیکھے چلیے بھائی جی وہ دے بھی آئیے تو اس کا گھر ہے اور تو اپنی اما کو دے سکتا وہ اپنی اماں کو نہیں دے سکتا تیری ماں نے اٹھارہ مہینے پیٹ میں رکھا اس کی ماں نے نہیں رکھا نو مہینے یلے میں کہتا ہوں کہ جب اس کا گھر ہوگا تو یہ مسائل ہی پیدا نہیں ہوگی اس کا اپنا گھر ہوگا مجھے تو مرضی ایک پلیٹ پہ تلاک ہو گئی ہے جی اب وہ ذرا ذرا سی بات ہے یہاں وہ جل رہا ہے بے تنگی ہے تنخواہ نہیں مل رہی ہے فورمین سے کھانے کو دوڑتے ہیں اس کا گھر سے کھاتا آیا ہوا ہے وہ پہلے تنگ ہے یعنی فرسٹریٹڈ جنریشن یہاں ہارے کو کھانے کو دوڑ دے تنگ وہی اختیارات کی جائیں آپ نے بچہ بیاایا ہے اس کو ایک کمرہ دے دیں یہ اس کا گھر ہے چڑیا بھی گھونسلہ بناتی ہے اور اس گھر میں اسے حق حاصل ہو کہ وہ جس کو چاہے آنے دے جس کو چاہے نہ آنے اس میں اس کی مرضی کی ڈیکوریشن عورت کی مرضی کی ڈیکوریشن باقی یہ کہ اگر والدہ جو ہیں وہ نہیں کرنا چاہتی ہیں آرام اللہ اللہ نہیں کرنا چاہتی ایکٹو رہنا چاہتی ہیں ریٹائرڈ ہونے کو تیار نہیں ہے پانچ دس پندرہ بیس دنگر رکھے ہوئے انہوں نے تو آپ ان کے لیے گاؤں سے کسی غریب عورت کا بندوبست کر دیں وہ آ کے کام کیا کرے گوبر تھاپے ان کا ایک غریب آدمی کا گھر چل جائے گا بے روزگاری ختم ہوگی اما اس پہ ان کیوں کرتی ہے کہ تیری بیوی یہ کام کرے گی اور میری نگرانی میں کرے گی قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ میری بیوی میری امی کی موتی ہے میری بیوی میری متی ہے میرے حقوق اس کے دمے یہ لگ بھائی کہ نہیں ہے اس کی جنت میرے قدموں میں مجھے رات ہی رکھنا میں آگے کہتا ہوں چاہے وہ کہانی نہیں سنتا جان توتے کے اندر تھی اور توتا بکسے کے اندر تھا اور بکسا دریا کے اندر تھا بالکل اب میری جان اماں کے اندر بھی آ فلاں بھائی کے اندر بھی ہے اس کو بھی راضی کرو تم اس کو بھی راضی کرو تم اس کو بھی راضی کرو یہ تو بلیک میلنگ ہو گئی وہ تب دیندار ہے اگر وہ آپ کے حقوق پورے نہیں کرے کہ یہ کہ اگر اس کو آبار اس کو دے دیں دو ہیں چار ہیں دس ہیں سات ہیں بھائی والدہ جو ہے اس کو کھانے پینے میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے کپڑے بہترین خرچے میں کوئی کمی نہ ہو جائیں ان کے پاس بیٹھیں مٹھی چاپی کریں ان کو دبائیں ان کی خدمت کریں یہ میری ذمہ داری ہے میں نے آگے سب کنٹریکٹ دے دیا تو جو کلش ہوتا ہے وہ کبھی بھی میاں بیوی کے درمیان نہیں ہوتا جب بھی پوچھو آپ راضی ہیں ہاں جی میرا تو بڑا خیال رکھتے ہیں مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے اطلاق کیوں دیے بس جی وہ اماں میری راضی نہیں زیادہ تر کیسز اس کی وجہ سے تو میں نے پہلے بھی کر دیا کہ جو حقوقات دیکھیں حلال چیزوں میں اللہ تعالی کو سب سے زیادہ ناپسند طلاق میں اور جب طلاق دی جاتی ہے تو حضور فرماتے کہ اللہ کا آج پھیل جاتا ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں آپ نے گھر برباد کر دیا اس عورت کو ایک داغ لگا دیا ہے اگر اس کی کوئی بچی ہے تو وہ بچی جہاں بھی جائے گی اس ملے گا کہ تو, تو بیٹی اس ماں کی ہے جس کو طلاق ہوئی ہے تو بھی لے کے رہے گی آپ نے اس بچی کا مستقبل بھی خراب کر دیا یہ کوئی ایسے نہیں کہ ون ٹو تھری کر دیا آپ نے یہ کوئی شیئر خریدنے والی بات نہیں ہے کہ آج خریدے کل مارکیٹ میں بیچ دی آپ نے یا ڈالر پاؤنڈ خریدے ہوئے آپ نے اللہ اللہ نبی والر خام یہ رشتہ داری ہے اور رشتہ داری قیامت کے دن اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑی ہوگی اور کہے گی اللہ جس نے مجھے جوڑا تھا اسے آج اپنے ساتھ جوڑ اور جس نے مجھے توڑا تھا اسے توڑ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بچہ شادی کے قابل ہو یا نہ ہو اماں کو گھر میں ایک کام کرنے والی چاہیے ہوتی کہتے بیٹا کام زیادہ ہے اب میں سوچتی ہوں تیری شادی کر ہی دوں شادی کا دوسرے مراجہ کہ اماں کو روٹی کپڑے کی ملازم چاہیے بس کپڑا سہنے روٹی کھائے اور سارا دن صبح سے لے کر شام تک کام کرے تو اس سے سستی جناب ملازم تو شری میں بھی نہیں ملتی تیری بیوی اسے نہیں چاہیے اسے تو چاہیے گھر میں کام کرنے والی بیٹا کام بہت زیادہ ہے دادا میں سوچتی ہوں کہ تیرے چھوٹے بھائی کی شادی کر دوں تو بڑے بھائی کو کہنا چاہیے ماں اس کی بیوی چاہیے یا نوکرانی چاہیے پہلے طے کر لوں جھگڑا اسی کام پہ تو ہوتا ہے ہم طے یہی کر کے لاتے کہ نوکرانی چاہیے کام کروانا ہے اسے اب اس میں ہوتا یہ ہے جب اولاد ہو جاتی اور اولاد دیکھتی کہ نہ تو میرے باپ کی یہاں مرضی چلتی ہے نہ میری ماں کی چلتی ہے لہذا وہ بھی ماں باپ کو اہمیت کوئی نہیں دیتے اولاد کبھی بھی اس ماں باپ کے تابع نہیں ہوگی جن کی گھر کے اندر بات مانی نہیں جاتی اس کے لیے ضروری ہے یہ بڑے کائ ہوتے ہیں یہ بچے انہیں پتہ ہوتا گھر میں کس کی چلتی پیسے کس کے پاس ہو اسی کے جا پاس سے جا کے مانگتے ہیں اگر دیکھیں مشورہ سب سے عورت کی عقل ناقص ہے چاہے وہ ماں ہے چاہے وہ بیٹی ہے چاہے وہ بیوی ہے, ہے تو عورت ہے اسی لیے اللہ تعالی نے نبی عورتوں میں سنی اور یہ باقاعدہ حدیث ہے کہ عورت ناقص العقل عقل ہے اور ناقز العقل ناقص الدین کی وجہ سے بات سب کی سنیں لیکن فیصلہ آپ کو کرنا چاہیے آپ مر وَالے رجال آلے درہ داراجا وہ جو ایگزیکٹو اختیارات ہیں وہ اپنے پاس رکھے ماں کی بھی سنیں بیوی کی بھی سنیں لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے اگر ماں کی غلطی ہے تو بیوی کے سامنے ایڈمٹ کریں کہ ہاں یہ میری اما نے غلط کیا ہے مجھے پتہ مجھے احساس لیکن تم ہی بتاؤ میری ماں میں کیا کہوں ظاہر وہ کبھی بھی آپ کو نہیں کہے کہ مارو ماں کو تم تو, تو تلاش تو دے ہی نہیں سکتا ماں کو تو کیا کہ اپنی جگہ مطمئن ہو جائے گی کہ اس کو احساس تو ہے نہ کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ڈیڑھ سال لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میری اماں تو غلطی کر ہی نہیں سکتی اچھا کیوں نہیں کر سکتی جس لیے کہ وہ میری اماں ہے اماں غلطی کر سکتی اما عورت اس کے اندر بھی حضرت کا جذبہ ہے جس سے اس نے بیس سال پچیس سال پالا پوسا وہ نہیں چاہتی کہ اس پر کسی کا حکم چلے پہلے وہ ایک سے پوچھ کے چلتا تھا دو سے جا کے مشورہ دیتا وہ دیکھتے میرے ہاتھوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے. وہ بیاہ تو دیتی وہ یہ سمجھتی ہے کہ بیاہ کے بعد بھی یہ اتنا ہی متی اور فرمبردار میرا رہے گا مطلب یہ کہ وہ میرے ہی پاس چارپائی آ کے بچائے گا ادر سوئے گا مجھ سے پوچھ کے سبزی لائے گا مجھ سے پوچھ کے کپڑا لائے گا لیکن جب وہ آ جاتی ہے تو اختیارات آٹومیٹکلی تقسیم ہو جاتے اب وہ وہاں سے پوچھا بے کیا چیز لانی چاہیے گھر کس طرح بنانا چاہیے کہاں چیز لے اب اما کو خطرہ محسوس ہوا کہ جی. پہلے تو ہمیں سے مشورے ہوتے تھے اور اب سے مشورے لینے شروع ہو گئے اب اس پر قبضے کی جنگ ہوتی مرد پر قبضے کی جنگ ہوتی ہے عورت بھی مرد پر قبضہ کرنا چاہتی یہ تو وہ نکا نامے میں یہ پڑھ کے آئی کہ اس نے اس کو قبول کیا یہ اس کا ہے اور وہ اس کی ہے وہ کہتی ہے وہ میرا ہے از مائن کہتی ہے میرا ہے میں می نے پیٹ میں رکھا ہے میں نے فلاں کیا ہے میں نے فلاں کیا ہے چھوٹا آتا تھا اس طرح پالا ہے. میں نے لہذا میرا ہے پھر تم دونوں آدھا آد تھا کیوں نہیں کر لے جو تمہارے اختیارات ہیں وہ اس سے لوگ خودکشی کر, خود کر جاتے ہیں لوگ ان جھگڑوں کی وجہ سے خودکشی کر جاتے آپ سمجھ لیں کہ کیوں قرآن حکیم نے واضح طور پر اختیارات تقسیم کیے اور کیوں اللہ تعالی نے بیوی بی کو منانے کا طریقہ بتایا نماز پڑھنے پڑھانے کا طریقہ نہیں بتایا بیوی بی کو منانے کا طریقہ بتایا کچھ کشی کر جاتے اور اب ماں کیا کہتی ہے کہ میرا پتر تو مر گیا لیکن بہو کا مان تو ٹوٹا ہے وہ بچہ مارنے پر بھی تیار ہے کہ مر گیا کوئی بات بہو کا مان ٹوٹا ہے. آپ تو اسے پتا چلے گا بچے تو میرے تو اور دو تین ہیں اسے پتا چلا اس گھر میں سکون کبھی نہیں ہوتا جس گھر میں می اور بیوی بی کے درمیان مودت نہ ہو اس لیے کہ اللہ تعالی نے جو فرمایا وہ مین آیا ان خالا کالا کم ازوا جس کو نو الحا و جا بین اور اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا کی یہ اللہ نے پیدا کی ہے جس کو ماں خطرہ سمجھ رہی یہ ایک فطری چیز ہے اللہ نے پیدا کی ہے اما اس کو اپنے خلاف سازش قرار دیتی اس محبت کو اماں اور ابا جو وہ زن مریدی کہتے اور اللہ کہتا یہ میری نشانی آپ کے ساتھ گزارا کرنا ہے پردیش جانا ہے تو مبت ہوگی تو جائے گی نا پردیش کاٹے گی ورنہ کیوں کوئی کاٹے اللہ تعالیٰ نے اسے ماں سے الگ کر کے اس کے مقابلے کی محبت تیرے اندر ڈال دی تاکہ وہ تیری خاطر برداشت کرے سب گزارا ہمارے یہاں میں نے پہلے سے کیا کہ جب بھی ماں باپ کے حقوق پر بات ہوتی ہے تو کہا جاتا کہ بیوی کے حقوق پر بھی ذرا بات کریں گے اس لیے کہ آدمی تو ان دونوں کے درمیان ہے نا ایک طرف اس کا حج کا با ناراض ہے دوسری طرف خنگاہ گرگاہ سے محدود ہے وہ تو ان دونوں کے درمیان بھٹک رہا ہے لہٰذا وہ سمجھتا کہ اگر اس کے اختیارات زیادہ کرتی ہے جناب تو اس طرف قرآن نے باند کر دیے اس نے کتاب نازل کی کتاب اور میزان کتاب کی بیوی کے حقوق واضح ماں کے کہنے پر وہ سسپینڈ نہیں کیے جائیں گے وہ اللہ نے رکھے ہیں ان کو اللہ سسپینڈ کر سکتا ہے لاحا تعلی مخلوق ان کی معاشیت الخان لہذا والدین کی عزت کریں انہیں تنگی ترقی سے مت بولیں ان کے خرچے کا خیال رکھیں اچھے کپڑے دیں ان کو ان کی خدمت کریں انہیں دبائیں ان کے مٹھی چاپی کریں یہ اور بات یہ آپ کی ذمہ داری بیویوں کے حقوق اور ہیں وہ ایک الگ اس کی حیثیت ہے ایک گھر ہے اس گھر کے اندر وہ ملکہ ہے آپ بادشاہ ہیں اور آئندہ آپ کے آنے والے بچے جو وہ آپ کی رعایا ہے ٹھیک ہے جی اور جب وہ رعایات دیکھے جی دی کہ یہاں تو نہ ملکہ کے کوئی اختیارات ہیں نہ بچہ کے کوئی اختیارات ہیں تو وہ بھی اسی طرح آزاد امیدوار ہی, ہی پھر ہوں گے پھر کہتا جی وہ بچہ مانتا نہیں ہے جی یہ ہے جی وہ عجیس اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کی کوئی بھی نہیں مانتا تو بچہ کیسے مانے گا خدمت کرنا اور بات دیکھیں آپ اللہ تعالی نے فرمایا لا تو سفم اللہ کی جا اللہ علم قیام تمہارے ایگزٹ کرنے کے جو ذرائع قیام قیامت کھڑا ہونے کے سسٹین کرنے کے یعنی تمہارا مال ہے اسے بے وقوفوں کو مت دو یعنی پتہ ہے کہ اگر میں سارے پیسے اپنے بڑے بھائی کو دے دوں گا تو ان کا بیڑا گرا کر دے گا اس لیے کہ پہلے بھی اتنے وہ کنویں میں ڈبو چکا ہے تو آپ اس کو مت دیں آپ کو پتہ آپ جتنے بھی والے صاحب کو دیتے ہیں والد صاحب ڈبوتے چلے جاتے ہیں مت دیں دیئے کہ یہ پیسہ ہمیشہ نہیں رہے گا تو پھر کیا کرو ور جو کم تھی انہیں فیڈ کریں وقت انہیں اچھے اچھے کپڑے لے کر دیں وکلام کالم معروفہ اور سلام دان کے ساتھ ٹھیک رکھیں بات چیت صحیح کریں انہیں ترشتی سے نہ پکا رہتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک پیسہ بھی بچا کے نہ رکھیں سارا ان کے یہاں جمع کر دیں اور وہ اٹھا کے ایک بیٹا یہاں محنت کر رہا ہے اور اسی کو نشانہ بنا کے اما نے اس کو بھی بانٹ دیا اس کو بھی بانٹ دیا اس کو باندھ جب یہ یہاں سے جو ہے وہ فنش ہو کے گیا واپس تو پتہ چلا وہ دکان کرنے کے لیے دس ہزار ابھی کوئی نہیں تو وہ کیا کرے گا مقصد یہ ہے کہ ان کے حقوق اپنی جگہ ہے لیکن ان کے حقوق میرے اوپر ہیں مرد کے اوپر ہیں ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کی جو ماں ہے جب وہ بیٹی کو بیاہ دیتی ہے تو اس کا کوئی حق باقی نہیں رہتا عورت حالانکہ جتنے جو حوالے دے کے اللہ تعالی نے حق جتا ہے تھامالا چھو مئو کوہل اس کی ماں اسے تنگی کے ساتھ اٹھا کے پھرتی ہے تنگی کے ساتھ جنتی تو یہ عورت کی ماں بھی کرتی وہ ہم لوگ اب سال ہوں پھر وہ اسے دودھ بھی پلاتی ٹھیک ہے نا تو وہ عورت کی ماں بھی کرتی جتنی تکلیفیں باپ کی ماں برداشت کرتی ہے عورت کی ماں برداشت کرتی ہے لہٰذا یہ برابر کا معاملہ ہے گھر میرا بھی ہے میری بیوی کا بھی ہے اس گھر میں بیوی کی ماں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا میری ماں کا حق ہے اور جب بیوی کی ماں آئے تو مجھے اسے پروٹوکال دینا چاہیے بیٹھ جانا چاہیے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی ازواج کی سہیلیوں کا بھی خیال رکھا تھا جب سالڈ پکاتے تھے تو آپ کہا کرتے تھے اس میں دو گلاس پانی کے اور ڈال دو خدیجہ کی سہلیوں کو بھی بیچنا ہے حالانکہ <سؤال> وہ زوجہ فوت ہو چکی تھی حضرت خدیجہ رضی لگنا ٹھیک ہے لیکن جب آپ یہ چاہتے کہ آپ کے دوست آئیں اور ان کے لیے ہر کھانا پک دے ہر چیز تیار ہو جائے اس تو عورت کی بھی جب سہلیاں آئیں تو آپ کا کام ہے کہ اسی طرح سے چیزیں پرووائڈ کریں تاکہ انہیں پتا چلے کہ یہ عورت کا گھر ہے اس عورت کی اناج کا مسئلہ ہے اور اس کی شہریوں کے سامنے ڈانٹ اپٹ نہیں ہونی چاہیے تاکہ پتا چلے کہ آپ بہت اجل قسم کے جو وہ شور ہیں نہیں نرمی سے بات کریں آپ کر کے بات کریں کسی چیز کی ضرورت ہو تو پہنچائیں اور وہ اگر وہ ان میں مشہول ہے تو کوئی خیال کرے بیٹھنے ان کے پاس. اسے, اس کی شہریاں آئی ہوئی تاکہ وہ جا کے کہیں کہ جی فلاں بڑی سوکی ہے یہ ہے جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو فخر بھی کرتے ہیں کہ میرا شور اچھا ہے تو آپ خیال رکھیں گے اس کی ماں کا تو آپ کی ماں کا انشاءاللہ وہ رکھے کبھی آج ماں کر دے گیا آپ اس کے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں گے تو آپ کے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں گا ٹھیک ہے نا آپ اس کی سہیلیوں کا خیال رکھیں گے تو آپ کے دوستوں کا خیال رکھیں گے اور کوئی ان شاء اللہ سموتھلی سسٹم چلے گا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا ہمیشہ مسئلہ اسی پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم ماں باپ کے حقوق پڑھتے ہیں تو ہم اس میں اپنی بیوی ایڈ کر لیتے ہیں کہ میں کا مطلب میری بیوی بھی اس میں شامل نہیں اما نے اگر اس سے عزت لینی ہے تو ماں کو انصاف کی بنیاد پر ڈیل کرنا ہوگا زیادتی نہیں کرنی ہو زیادتی کرے گی تو وہ عورت ری ایکٹ کرے گی ٹھیک ہے جی ہاں اس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اماں سے کوئی گلا تو مجھ سے کہ ٹھیک ہے نا جی اور اماں سے آپ بات کریں آپ دیکھیں گھر کا سکون جو ہے اگر ماں تو سچی ہے تو اسے گھر کا سکون بیٹے کو دینا چاہیے ٹھیک ہے جی اسے معلوم ہونا چاہیے کہ سکون ادھر ہے بلکہ ان کے درمیان اگر کوئی جھگڑا ہو تو ماں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے درمیان سلاح کر کہا گیا کہ اگر آپ کو یہ خطرہ ہو کہ گھر کے معاملات بگڑ جائیں گے تو آپ اس معاملات میں جھوٹ بھی بول سکتے ہیں اندازہ کریں کہا کہ مومن چور ہو سکتا ہے کہا ہاں مومن چور ہو سکتا حدیث میں یہ بات کہا کہ شرابی ہو سکتا ہے کہا کہ ہاں شرابی ہو سکتا ہے نہبہ کرے گا تو معاف ہو جائے گا کہا کہ جھوٹا ہو سکتا ہے فرمایا نہیں جھوٹا نہیں ہو سکتا وہ لمان اسے ان مانوں میں لیا کہ وہ جو گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اللہ بھی ہے اور رسول بھی ہیں اور جنت بھی ہے اور جانن بھی ہے اور فرشتے بھی ہیں اور کتابیں بھی ہیں یہ سچ پر مبنی ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ اس طرف گیا ورنہ شراب بھی نظر ہے جھوٹ سے بہت بڑا کہا تھا کہ گھر کے معاملے میں مر جو ہے وہ جھوٹ بول کے اپنے گھر کے ماحول کو سبوت رکھ سکتا ہے ٹھیک ہے مثلا اگر وہ کوئی چیز خرید کے لایا ہے اور اسے پتا کہ گھر والوں کو پتا چلے گا کہ یہ مہنگی لے کے آئے ہو تو ماحول کشیدہ ہو جائے گا گھر گڑبڑ ہو جائے گی تو وہ کہہ سکتے دو چار روپئے قیمت کم بتا سکتا ہے اگر اس سے اس کے گھر کا ماحول درست رہ سکتا ہے سکون کو برقرار رکھنے کے لیے شریعت کہ تم جھوٹ بول سکتے ہو اس کی مثالیں بھی ہیں میں دے سکتا ہوں لیکن میں دوں گا نہیں اس کی مثالیں بھی ہیں حادث کی کتابوں میں موجود لیکن یہ وہ مجمع وہ نہیں ہے جس میں وہ مثالیں دی جائیں تو گھر کا سکون اتنی اہم چیز ہے یہ ماں کو بیٹے کا خیال رکھنا چاہیے کہ بھائی وہ سکون میں رہے لیکن یہ کہ اگر یہ کلش گھر میں جاری رہے گا تو اس کا حال کیا ہے آخر کار اس گھر نے ٹوٹنا ہے یہ مسئلہ حل تو بھی ہوگا دیکھیں آپ جب مرغی کو انڈا مرغی سے الگ ہو جاتا ہے جہاں وہ بن رہا ہوتا ہے اندر پروسیس ہوتا ہے جب انڈا مکمل ہو چکا ہوتا ہے تو اب اس نے رکنا نہیں ہے اس نے جانا ہے اب اس لیے کہ اس کا پروسیس مکمل ہو چکا ہے اب اس کے لئے اندر کوئی جگہ نہیں ہے اب دوسرے کے لیے جگہ بننی چاہیے جب بچے کے نو مہینے پورے ہو جاتے تو کوئی اسے نہیں روک سکتا نو مہینے اس نے گزار نہیں ہے لیکن وہ انڈر پروسیس تھا پروسیس مکمل ہو گیا دردے دے اور اب اس نے جانا ہے رستے میں ہو گاڑی میں ہو ہاسپٹل میں ہو اس نے جانا ہے کوئی اس کو نہیں روک سکتا بھائی یہ پروسیس ہے آپ بچے کی شادی کر دی آپ نے اس نے نیا گھر بنانا ہے روکو گے تو تکلیف ہوگی یہ اصل میں دردیز ہے جو گھر کے اندر کلش ہوتا ہے نا یہ دردیز ہے اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ آخر کار چلو تم ایک کو طلاق دلوا دو گی دوسری لے کے آؤ گی پھر بھی وہ بھی گھر کی طلب میں آئی جو بھی آئے گی وہ گھر کا تصور سفر لے کر آئے گی اور شور کے لیے آئے گی ایسے بھی لوگ ہیں تین تین عورتوں کو طلاق دیتے چوتھی بھی لاس ہے تو وہ بھی شور مانگے گی اور گھر مانگے گی تو بھائی بعد میں جو کرنا ہے تم نے تو پہلے بچے کو الگ جاؤ اگر تو وہ عورت تمہارا خیال نہیں رکھتی بہو تو میں ڈیو رسپیکٹ نہیں دیتی تو تم کہہ سکتے جب میں تمہارے گھر میں آتی ہوں بیٹا مجھے وہ رسپیکٹ نہیں ملتی پھر مرد جو ہے وہ اس پہ ایکشن لے سکتا لیکن گھر اگر عورت الگ مانگ رہی ہے اور اس پہ جھگڑا ہے تو وہ عورت کا حق ہے کوئی اس کو بے انسافی نہیں کہہ سکتا کوئی عورت کی غلطی نہیں کر سکتا اور اگر عدالت میں بھی جاؤ گے تو عدالت اس عورت کو گھر دلوائے شریعت کہتی کچا بنا کے دو ہاں اگر تم کچا بنا کر دینے کی استطاط رکھتے اور بیوی کہتی ہے سنگے مرمر لگوا دو تو پھر غلطی ہے سوچا کم تو بوجھتے لاؤ کر لے سن سن اللہ ماہ اللہ نے جس کو جتنا دیا اسے اس زیادہ تکلیف نہیں دیتا وہ کہتا جتنا تم بنا سکتے ہو اتنا بنا دے دس مر لے کا بنا سکو دس مر لے کر اس کا اپنا ایک گھر ہونا بہت تو ایک طرف یہ ہوا عورت اگر شور کی فرمامردار رہے تو جنت جس دروازے سے مرضی چلی اللہ کے فائض کا فا خیال رکھتے اسی طریقے سے اگر سجدہ جائز ہوتا مد کو جائز ہوتا مرد کا بدن پورے کا پورا ایک زخم ہوتا عورت زندگی بھر اس کو چاٹتی رہتی شہر کا حق نہیں کر سن. یہ مقام ہے شوہر اور دوسری طرف عورت کے حقوق ہے اگر انسان ان میں کوئی کمی بیشی کرے گا تو قیامت کے دن اس کا استغاثہ اللہ کی طرف سے آئے گا اللہ اس کا کفیر ہے اور قیامت کے دن فالج زدہ اٹھے مفلوس ہو گا ہو۔ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطب الودا دیا تو اس میں تقریباً چوتھائی حصہ عورتوں کے بارے میں کہ اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ سے کروں عورتیں اور غلام دونوں جب وقت وشال آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز غلام عورتوں کے بارے میں اللہ سے دروح. تین چیزوں کی نصیب کرتے تھے اور ہمارے یہاں جو جائنٹ فیملی سسٹم ہے یہ ہندوؤں کا دیا ہوا اسلام میں کوئی نہیں یہ نسلی ہے یہ ہندوؤں میں ان کے اندر ہے سکھوں کے اندر ہے اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں ہر گھر انڈیپینڈینٹ ہے کی شادی کی ہے اس وقت کرو جب وہ اپنا گھر بنا سکتا ہے اس وقت کرو جب وہ عورت کو فیڈ کر سکتا ہے اور پھر اس کو اچھے طریقے سے الگ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک بہو آئی اور بہ آئی تو پتا چلا وہاں اور بھی دیور جیٹ بھی ہیں تین چار ہیں پانچ ہیں سات ہیں اور آگے ان کے پانچ پانچ چھ بچے بھی ہیں تو اس کی برات ہمیشہ چڑی رہتی ہے رونق لگی رہتی ہے اب اس نے پوری وہ چار کنال ہویلی میں صبح اس کے جاڑو بھی دینا ہے اور وہ جو دس ڈنگر رکھے ہیں ان کا گوبر بھی اٹھانا ہے اور اس نے یہ بھی کرنا اور اس نے وہ بھی کرنا اور دس بجے بیٹھے گی تندور پر تو ساڑھے بارہ بجے وہاں سے وہ روٹیاں لگا کے فارغ ہوگی جناب بہتری تو بتائیے ادھر شور بھی کہتے میرے کو میرے پاس نہیں بیٹھتی میری اوپر توجہ نہیں دیتی وہ بحس پر توجہ دے جائے تیرے اوپر توجہ دے یہ بھی تو دیکھو گود کتنا ڈالا ہوا لہذا ہر بچہ جو ہے وہ اپنا